حود اور ہارے پارے کا پہلا رکو ہم سماعت کریں گے اشاط فرمایا ومام دن فل اوی الا اللہ رس عہا زمین میں جتنے چلنے والے ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے کرم پر ہے یعنی سب کو روزی دینے کا اللہ نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا امام غزالی علیہ رحمان اس آیت کریمہ کے تحت اشارت فرماتے ہیں کہ روزی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا جنت صرف اسے ملے گی جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ انسان روزی کے لیے تو کوشش کرتا ہے روزی کے لیے تو بھاگ دوڑ کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے روزی کا وعدہ فرمایا پھر بھی انسان روزی کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن جنت کا وعدہ ہر ایک سے نہیں فرمایا جنت اسے ملے گی فرمایا جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں افسوس ہے اس شخص پر کہ وہ جنت کے لیے کوشش نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بغیر محنت کے بغیر کوشش کیے جنت مل جائے گی حالانکہ روزی کا وعدہ ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے روزی کے لیے کوششیں کرنی ہے وہ رزاق ہے وہ رازق ہے وہ غفور ہے وہ رحیم ہے اس کے باوجود انسان روزی کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے وہ غفور رحیب ہے میں عمل کروں یا نہ کروں میں تو جنت ہی میں جاؤں گا امام غزالی علیہ رحمان نے ایسے شخص کو احمق اور بے وقوف قرار دیا میں وہ احمق ہے نادان ہے بیوقوف ہے کہ جنت کے لیے کوششیں نہیں کرتا اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتا ہے اور کہتا ہے میں اچھے عمل کروں یا نہ کروں میں تو جنتی ہی ہوں حدیث پاک میں بھی ایسے شخص کو احمق کہا گیا اس سے انکار نہیں حدیث طیبہ اور قرآن کی روشنی میں اس بات کو ہم مانتے ہیں کئی ایسے گناہ گار مسلمان ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا مگر اصول اور قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کریں ان کے لیے جنت ہے اصول اور قائدہ یہی ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہے فضل فرما دے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کئی ایسے مسلمان ہوں گے گناہوں کی وجہ سے ان کا ایمان برباد ہو جائے گا وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے کئی ایسے مسلمان ہوں گے گناہوں کی وجہ سے ان کا ایمان تو برباد نہیں ہوگا مگر کل بروز قیامت کی تکالیف بھی اٹھانی ہوگی اور قبر کا عذاب بھی ان پر ہوگا اور جہنم بھی کافی عرصے جہنم میں رہنا ہوگا پھر اتنی تکالیف اٹھا کر وہ جنت میں جائیں گے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں جنت کے حصول کے لیے اپنی رضا مندی کے حصول کے لیے کوششیں کرنے اور عبادات بجا لانے اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے و مستقر رہا اور اللہ تعالی ہر جاندار کے ٹھیرنے کی جگہ کو جانتا ہے کہ کون کہاں رہے گا کدھر زندگی گزارے گا اور کہاں کہاں جائے گا اللہ تعالی جانتا ہے وہ مستعودہ اور ہر جان کے امانتاً رہنے کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے مراد یہ ہے کہ قبر میں انسان کا جسم امانتن رہے گا اور پھر کل بروز قیامت قبروں سے اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو کون کس جگہ پر قبر میں رہے گا یعنی کس کی قبر کہاں بنے گی اللہ جانتا ہے ہو سکتا ہے انسان کئی مرتبہ اپنی قبر کی زمین کے پاس سے گزرا بھی ہو اپنی موت کی جگہ سے بھی گزرا ہو لیکن اس کی توجہ نہ ہو کہ یہ میرے مرنے کی جگہ ہے یا پھر یہ میرے مر کر یہاں پر دفن ہونے کی جگہ ہے لیکن اللہ جانتا ہے کل فی کتابی مبین تمام باتیں لوگے محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں کس کو کتنی روزی ملے گی کون کہاں کہاں رہے گا کسے کس مقام پر موت آئے گی اور کب آئے گی اور کس کی قبر کہاں بنے گی لوح محفوظ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں الَّذی خلق فی ایام وہی ہے اللہ جس نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا چھے دن میں پیدا کرنے کی حکمت ہم اس سے پہلے سماعت کر چکے اور چھ دنوں سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم پہلے سماعت کر چکے وہ کان آشہ عاللم اور اس کا عرش پانی پر تھا اس آیت کریمہ کے تحت بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پانی کو بنایا گیا پھر عرش کو بنایا گیا اور پھر اس کے بعد آسمان و زمین کو بنایا گیا کہ یہ تخلیق کائنات اور انسان کی پیدائش کیوں ہوئی لیبلو کم او کم آ تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے یعنی ہمارا دنیا میں آنا اس لیے نہیں کہ کون بینک بیلنس زیادہ بناتا ہے اس کے بنگلے زیادہ ہو جاتے ہیں کس کے پاس دنیاوی ڈگریاں زیادہ ہو جاتی ہیں کس کے پاس کارے اور فیکٹریاں زیادہ ہیں کس کے پاس عہدہ منصب اور دنیاوی جاہو جلال زیادہ ہے اس لیے ہم دنیا میں نہیں آئے اور نہ ہی اس لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا گیا کہ انسان ساری زندگی محنت کرے دنیا کے لیے اور مرتے ہی اس کی محنت سفر ہو جائے دنیا کی محنتیں دنیا کی کوششیں دنیا کے آرائش اور دنیا کا مال و اسباب یہی رہ جائے تو پھر زندگی اور موت بنانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا یہ زندگی اس لیے دی گئی کون اس دنیا کی رنگینیوں کو چھکرا کر آخرت کی یاد کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے کہ مرنے پر اس کے نیک اعمال پر اسے سلا دیا جائے لی بلو کم او کم تاکہ اللہ تعالی تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے ولا ان اور اگر محبوب آپ فرمائیں ان کافروں سے ان کم مبغل موتی اے کافروں بے شک موت کے بعد تم سب کل و روز قیامت اٹھائے جاؤ گے لا لدین کا فرو ضرور برور کافر کہیں گے انحضا ان لا سے مبین یہ تو صرف کھلا جادو ہے یعنی جادو کی طرح ایک بے حقیقت بات ہے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے قبر میں جا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر دوبارہ اسی جسم کے ساتھ ہم پیدا ہوں والا ان اخر نا انحم العذاب علا اور اگر ہم ان کافروں سے ان گناہ سے عذاب کو ایک مقررہ وقت تک مؤخر کر دیں یعنی دنیا میں ایش و عشرت ملے دنیا میں پکڑ نہ ہو اور ایک وقت تک دنیا میں مہلت دی جائے لن ما یش سو ضرور ب ضرور وہ کہیں گے کہ اس عذاب کو کس نے روکا مثلاً وہ یہ سوال کریں گے کہ ہم تو گنا اسی طرح کر رہے ہیں ہم اسی طرح نافرمانی کر رہے ہیں اگر گناہ کا عذاب آتا ہے تو ہم نے کوئی اچھائی تو کی نہیں ہے تو یہ عذاب کیوں رک گیا اور اسے کس کیس نے روک لیا اگر ہم سدھر گئے ہوتے توبہ کر لی ہوتی تو آپ کہہ سکتے کہ ہمارے گناہوں سے توبہ نے اس عذاب کو روک لیا ہم تو دن رات گناہوں میں مشغول ہیں الا سن لو یوم یا جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا چاہے وہ موت ہو موت کی صورت میں نزا کی تکالیف اور قبر کا عذاب یا قیامت کا میدان ہو یا قیامت کا عذاب اور پھر جہنم کا عذاب یہ دنیاوی عذاب ہو مشکلات پریشانیاں بیماریاں آفتیں بلائیں سن لو جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا لئی س مسروفن ہوم وہ عذاب ان سے پھیرا نہ جائے گا کوئی اس عذاب کو ان سے دور نہ کر سکے گا وہ شاق و مہم ماں کانو اور جس عذاب کا وہ مزاق اڑاتے تھے وہی عذاب انہیں گھیر لے گا اس رکو میں عبرت ہے سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں ہم بھی جب گناہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی شیطان یہ وسوسہ ضرور دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں گناہ کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں ہم تو جس قدر گنا کرتے جا رہے ہیں اتنی نعمتیں زیادہ مل رہی ہیں تو یہ ایک وقتی ڈھیل ہوتی ہے پھر جب گرفت ہوتی ہے تو اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے